أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونففه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أقوله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حسابه والی اور وہی اللہ ہے انشاہ جاتا مَعْرُشَافٍ جس نے باغات پیدا کیے چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے نقلا و اور کھجور کے درخت اور کھیتی وہ فلی پنکھ ہو جن کے پھل مختلف ہیں وہ زیتون رومانہ اور زیتون اور انار متشادے ہوں وہ متشادے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی کلو ملتا مری ہی ادا اتمر تم اس کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائے وہ آ تو ہفتا ہوں اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو وہ لا تو شریف اور حد سے نہ گزرو کی نہ ہو لاطو دوسرے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا غیر ماش وہ بیلیں جن کو چھپر پر چڑھایا جاتا ہے ٹہنوں یا لکڑیوں کے ساتھ یا دیوار پر یا ویسے ست پر یہ ساری بیگیں ماروشار جس طرح مثال کے طور پہ انگور انگور کی بیگ ہے اس کو بھی چڑھانے سے توریاں ہیں چوری جس کو بولتے ہیں یہ ساری بیلیں ماروشات جو اوپر چڑھاتے ہیں بیل کو اوپر چڑھا دیتے ہیں دیوار پر رسی کو بانگ کے اوپر چڑھا لیا کبھی کہتے کبھی کہتے یہ ساری معروشات اور گئی ماروشات وہ بیلیں ہیں جس کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا جیسے تربوز خربوزہ یہ بیلیں گی راوشات یہ چھپر نہیں بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ہم گھما قسم دے ہیں چاہے وہ چھپر پر کڑھائی جانے والی ہوں یا نا اور کھجور اور سب قسم کی کھیتی اور زیتون اور انار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 اس سب میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ہے خاص وہ معروشات ہوں جن کی بیلیں چھتوں پر چائی جاتی ہیں جیسے انگور توری وغیرہ یا ایسے باغات ہوں جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہیں جیسے گرما خربوز سربوزہ وغیرہ یہ چیزیں یا ایسے پھلدار درخت ہوں جو اپنے سنے پر قائم ہوتے ہیں جیسے کھجور زیتون انار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 اوشر یا نصف نسپرشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ وہ کھیتی جو آسمانی پانی بارانی بارش سے تیراب ہو یا دریا کے ڈیلٹا میں ہونے کی وجہ سے اس کو پانی کی ضرورت نہ پڑے یا زمین ہی نمی باری ہے اس کو پانی لگانے کی حاجت ہی نہیں ایسی زمین پر کی پیداوار پہ اشر ہے اور وہ زمین جس کو پانی کھینچ کر لگانا پڑتا ہے چاہے کمے سے کھینچ کے لگائیں یا زمین کے نیچے سے کھینچ کے ٹیوب وغیرہ کے ذریعے لگائیں یا دریاؤں سے نہروں کے ذریعے کھینچ کے لے کے آئیں اور کھیتی کو پانی لگایا جائے اس کے اوپر ہے نسفل اوشر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 بیشما حصہ ہسویں حصے کی نصف آدھا ہے تو جو زمین ایسی ہو جس کو پانی لگانا پڑے اس میں ملے گا جو فرد ہوگی لطار وہ ہے نصف نسپ دسویں حصے کا آدھا یعنی بیسواں حصہ بیس مان میں سے ایک مان اور جس کو نہ لگانا پڑے پانی اپنے آپ ہی خراب ہو جائے اس میں سے ہے دسواں حساب دس ماننے سے ایک مان اور اس کا حصاب مقرر کیا ہے پانچ بست پانچ بسط یعنی زمین سے پیدا ہونے والی کھیتی پھل اناج جو بھی ہے وہ پانچ بست یعنی پونے سولہ مان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 جوار وغیرہ وغیرہ جو خطاط نہیں ہو سکتا اس میں سے اشریات نسبت ہو یعنی اس کی زکاط نہیں ہے اس کے لیے وہ دلیل کے طور پہ جامع ترمری کی ایک خدید پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا کر کے خبر آ خبروات میں سبزیوں میں یعنی سبزی وغیرہ میں زکوت نہیں ہے لیکن وہ روایت گئی ہے خود امام صرفی فرماتے ہیں کہ نہ تو اس حدیث کی صنعت صحیح ہے اور نہ ہی اس مشرب مطلب کی کوئی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس آئٹ میں ہر کھیتی اور زیتون اور انار کا ذکر ہے حالانکہ انار ذخیرہ نہیں ہوتا زیتون بھی ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا کھادہ انگور کا بھی تازہ ذخیرہ بھی اس کا پشک کریوا بنا لیتے ہیں پھر وہ زخیرہ ہو جاتا ہے تو بہرحال انار اور کسی صورت پہ بھی ذخیرہ ممکن نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کا بھی کہا کہ اشر دو اس کی بھی زکات دو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی ہر پیداوار پر اشر یعنی پور اشر ہے زکات ہے ہاں یہ ہے کہ جن چیزوں کو فطاق کیا جا سکتا ہے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے حکومت ان کا حشر وصور کرے وہ اپنے پاس ذخیرہ کرے اور ذخیرہ کر کے پھر جو مقاصد ہیں مستحق لوگوں کو پہنچانا اور مختلف مصارف ص اللہ نے ذکر کی ہے صورت توبہ کی آئس نمبر ساٹھ میں تفصیل آگے وہاں پہ آ جائے گی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 نہیں جا سکتے کرائے مسکین ہیں اپنی روٹی کھوتی ہوتی جانور کی جیسے کریں پھر وہ کئیوں نے بے چاروں رکھی ہوتی ہے بکریاں وہ کبھی کسی کا جا کے چرتی ہے کبھی کسی کا جا کے چڑھتی ہے ان کو دیں ضرورت مند موجود ہیں اور ہیوی خریدا لیکن ادا نہیں کرتے زمین سے پیدا ہونے والی ہم قسم چیزوں کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کر دیا اور کیا کہا ہے قلو مری ہی عیدا مارو اب وہ ہفتہ ہوں گے وہ حلم دی کا حل کھاؤ اور کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو اور فرمایا ہے کھاؤ وَلَا تو شریفوں اشراک نہ کرو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 اتنا صدقہ کرنا کہ بسا خود محتاج ہو جائے اتنا زیادہ صدقہ کرے کہ آخر میں خود محتاج ہو کے بیٹھ جائے یہ بھی اشراف ہے صدقہ بھی کرو اسراف نہ کرو اس کا حق دو یو محردی والا شری کو اسراف نہ کرو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب عبر علی اللہ عنہ کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کے ساتھ سمجھا دیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر میں موجود سارا کچھ دیا اپنے گھر میں موجود اور جو گھر کے باہر تھا وہ کتنا تھا اور گھر وہ بھی جو اس کی ملکیت نہیں تھا نا اور پھر کیا وہ اس کے بعد خود محتاج ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں شہید راہ فاروق رضی اللہ عرو نے اپنے گھر میں موجود مال مارنے سے آسان لا دیا تھا لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اس سورج بقرہ کے شروع نہیں بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں وہ دل متف کی آگے اللہ نے کیا ففت بیان کی ہے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ نہیں کہ جو دیا ہے وہ سارا ہی خرچ کر دیتے متحین کی سفت کیا ہے وہ سارا خرچ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتا ہے کچھ اپنے لیے بھی رکھتا ہے تو وہ اطلاع کرتے ہیں دیکھو جی انہوں نے تو سارا کچھ دے دیا حالانکہ سارا کچھ دینے کی بات تو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 لگتا ہے کہ مر جاؤں گا ایک ہی بیٹی میری وارس ہے تو میں اپنا مال سڑک آپ نے کہا کام کر کام کار, کرتے کرتے تہائی پہ, پہ پہنچا تو آپ نے اصل و سلس و کثیر یہ سلس بھی بہت زیادہ ہے آخری حد ہے سلوس ایک تہائی اور یہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے تو کل مال میں پھر ایک تہائی سڑک کیا جا سکتا ہے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 دسویں بجائے بیچ میں ہر نئی پانی بھی لے کے ہاں لے کے آتے ہیں نا کھینچ کے دریا سے کھینچ کے لے کے آئے جو پانی اس پانی پر ملے گا اور ادا دینا پڑے گا بیچ میں ہر اور جیسے معاملہ لیتی ہے دریائی دریائی پانی پر نرم کا معاملہ جو لیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے تو ہے نا چاہے کچھ بھی نہیں پھر بھی ہے تو پانی کھینچ کر لائے نا شریعت نے یہ اصول اگر مثال کے طور پر ٹیوب کا پانی آپ کو مفت مل جائے مفت لگانے کے لیے فصل ہو اور کچھ بھی نہ دینا پڑے پھر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 اور اگر بھینس سے نہیں لگانا پڑتا ٹرسمائی تو بہرحال یہ لاکھ سے شراک نہ کرو حد سے نہ گزرو یہ صدقہ کھانا دونوں کے اوپر لگتا ہے کھاؤ پیو جب یہ کھاد دیں اشراف نہ کرو حد سے نہ گزرو زیادہ کھاد ہو بیمار ہو جاؤ گے اور صدقہ دینا ہے تب بھی اشراف نہ کرو اور پھر یہ حکم ان لوگوں کو بھی ہے جو وصول کرنے والے ہیں حکومتی عہدے داران آگے کہ وہ جس سے جتنا اشل یا نشفر اشر بنتا ہے اس سے اتنا ہی لیں اس سے زیادہ اناجیں ان لال اسکول القصر کی اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کو خزول خرچی بھی کہتے ہیں اشراف دو لفظ استعمال ہو جی قرآن میں اشراف اور تدبیر زیادہ خرچ کرنے فضول خرچی کے معنی میں دو لفظ میں اشراف کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لا المسرے کی اللہ اطراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تدریر کے بارے میں سرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں تجزیر کرنے والے ہیں دو دونوں خزور خرچی دونوں میں فرق ہے اصراف ایسی حضور خرچی کو کہتے ہیں جو خرچ کیا جائے کسی ضرورت کی چیز میں لیکن خرچ ضرورت سے زیادہ کر دیا جائے اس کی نشاط کہیں بخاری والی گولی وایت کے فاطمہ رضی اللہ رحنہ نے اپنے گھر کے آگے وہ قیمتی نقش و نگار والا پردہ لٹکا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر داخل نہیں ہوئے کہ میرا دنیا کے ساتھ کیا تھا وہ سب کیا تھا اور پھر ان کو حکم دیا کہ اس کو اتارو سارا پردہ لٹکاؤ اور یہ پردہ جو قیمتی کپڑا ہے یہ فلاں مختار مند ہے نے دے دیا یہ ان کے کام آئے گا تو انہیں پردہ ہی کرنا ہے سادہ کپڑے سے بھی پردہ ہو سکتا ہے پھر آپ گھر داخل ہوئے یہ ہے خراب پردہ ضرورت کی شے ہے لیکن اس پہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ شراب ہے ہاں ضرورت کی چیز پر ضرورت کے مطابق زیادہ لگانا کسی فائدے کی غرض ہے اگر یہ ساری دیوار پہ ٹائل لگ لینا اگر اس پہ چوننا کر دیتے تو کام چلنا تھا لیکن سال بعد فتح ڈسٹمبر کرتے تو چار پانچ سال زیادہ زیادہ چل جاتا فتح اب یہ ٹائل لگ رہی ہے جب جب دیوار سائن میں ٹائل لگی ہوئی ہے ساری زندگی کا خرچہ ختم زیادہ خرچ کیا لیکن اس کا فائدہ ہے دیکھیے زیادہ خرچ کر رہے ہیں ضرورت کی چیز پہ لیکن زیادہ خرچ کرنے, کرنے کا اس خاصر کا فائدہ ہے ہی نہیں قرضہ کرنا ہے گھر کے آگے اس کا مقصد کیا ہے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 وقت زیادہ نکال جائے گی یعنی فائدے کی غرض سے زیادہ خرچ کریں گے تو شراط نہیں ہے اس میں ایسا خرچ کریں جس خرچے کا فائدہ نہیں تو پھر شرارت ہے ضرورت کی چیز میں اور اگر خرچ کریں ایسی چیز میں کہ جس کی ضرورت ہی نہیں وہ ہے تبدیل اور تبدیل کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وہ بڑا جرم ہے ہے وہ بھی سدور خرچی اس کی بھی سال آپ لے لیں وہ لوگوں نے گھروں کے اندر شو پیس رکھے ہوئے اچھا کیا فائدہ ہے جس کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا سوائے پیسے لائیا کرنے کے اور وہ کبھی گر گیا کو چکنا چور کم ہے کوئی فائدہ نہیں اسی طرح وہ کئیوں کو شوق کا ہے وہ مخصوص دنوں میں وہ جھنڈیاں اور جھنڈے لگانے کا کوئی فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ سب تردیل کہ جس کا مقصد ہی کوئی نہیں فائدہ ہی کوئی نہیں آتا یہ سب تبدیل میں آتا ہے اسی طرح کئی لوگوں کو شوق چڑھتا ہے کہ پارک ہو گئے ہیں آپ وہ نارا تان دیکھنے چلتے ہیں کیا مقصد ہے پر فضا مقام پہ جانا چاہیے جی گجرا والا سے باہر نکلو ساتھ کسی گاؤں میں یہ پلی والے چلے جاؤ صبح سویرے ہاں اپنے آپ کام ہو جائے گا پرخدا صبح صبح کالا فدا فصلوں میں جا کے سانس دو بیماریاں کہتے ہیں بھی رو پھر ہر اچھا سیرو فرض کا حکم ہوں نبی احساط السلام کو ملا تھا کہ نہیں صاحب صاحب کو بھی تھا نہیں وہ کبھی خیر کرنے کے لیے اپنے بدی بچوں کو لے کے آئے ہوں ساحل پر کہ سیرو فکر پہ امر ہو جائے سیرو فرض کا مطلب جو انہوں نے سمجھا وہی سمجھنا چاہیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاح ال کی الہاد کی شبی للہ میری امت کی ہتیا ہے جہاد کی اللہ جہاد کرو علاقوں کے علاقے فتح کرتے جاؤ دیکھتے جاؤ اب یہ ریلوں کے گلکوں میں پھر ہم گلک دیکھنے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا طریقہ بتایا فتح کرو دیکھ کے حقرتے ہی لے کے واپس لوکو قابل ہو گیا یہ ہے سیرو فلر اور زیرو فلر کے آگے بھی کچھ کہا ہے کہ دیکھو جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے پندوری پتانا آ کے بک مقدے مل گئی پتانا آ کے بک مجھے موقع جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ دیکھو کھنڈرات کی سیر کرو پتہ لگے کس طرح کا آغاز آیا یہ اور اگر یہ مانا مراد دے لیا جائے تو بھی مانا ٹھیک نہیں بنتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کسی قوم پر حضام ناظر ہوتا وہاں سے تیزی کے سال گزرتے تھے تو سیر و سیاحت ایک ہے مطالعاتی دورہ اب مثال کے طور پہ چڑیا گھر مثلا علم میں اضافہ کے لیے وہ بھی اس وقت جب آپ کا حصہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہے ایمیں ہاں و کا اضافہ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے جائیں میوزیم عجائب گھر دیکھیں اگر آپ کا وہ شبہ ہے ایک بنے نے ساری دن دن بیٹھ کے وہ مشین چلانی ہے کپڑے سینے کے لیے اور ویلڈی کے ٹانگے لگانے ہیں اس نے اس کو میوزیم سے کیا غلط ہے کیا ملے گا اس کو صبح وقت ضائع کرنے اور پیسہ ضائع کرنے تو اس اتراس ضرورت کی چیز میں ضرورت سے زیادہ لگا تبدیل ایسے کام پہ خرچ کرنا جس کی ضرورت ہی نہیں فائدہ ہی نہیں تو دونوں کام تھا